آج بڑی سردی ہے حضرت سیدنا ابو سعید و ابو ہریرا ردی اللہ تعالی عنما نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جب سخت گرمی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ آج بڑی گرمی ہے اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے پنا دے اللہ تعالی دوزک سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری گرمی سے پنا مانگ رہا ہے اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے تیری گرمی سے پنا دی اور جب سخت سردی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ آج کتنی سخت سردی ہے اے اللہ مجھے جہنم کی زمہریر سے بچا اللہ تعالیٰ جہنم سے کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری زمحریر سے پناہ مانگ رہا ہے اور میں نے تیری زمہریر سے اسے پناہ دی صحابہ کرام علی مریدوان نے ارض کی جہنم کی زمحریر کیا ہے فرمایا وہ ایک گھڑا ہے جس میں کافر کو پھینکا جائے گا تو سخت سردی سے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا